اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وہ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 فِيهَا و جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ تو اللہ نے ان کو اس کہنے عوض کے عوض بہشت کے عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور نکوکاروں کا یہی صلاح ہے الدین کا فرو کا زبو بھی آیا الاشابل جہین اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہے یادین آمن تو ماں ولا ولادو ان اللہ لا يحب مومنوں جو پاکیدہ چیزیں اللہ نے تمہارے لئے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو اور حر سے نہ بڑھو کہ اللہ حر سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ اور جو حلال طیب روزی اللہ نے تم کو دی ہے اسے کھاؤ اور اللہ سے جس پر ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو لا اللہ بلانی مساکین او تحریر ف كَفَّارَةُ یجی فسیا حَلَفْتُمْ ستی ایالی كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 تاکہ تم شکر کرو یا <تُفیحُون> ایمان والو شراب اور جوا اور بت اور پاسے یہ سب ناپاک کامال شیطان سے ہیں سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ شیتان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے تو تم کو ان کاموں سے بعد رہنا چاہیے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 اللہ من بعد ذلك عذاب مومنو کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے پکڑ سکو اللہ تمہاری آزمائش کرے گا یعنی حالت احرام میں شکار کی مماناش سے تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے تو جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد و حرم و من قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعمه يحكم به ذو عدل منكم ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة فام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذنفقام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 لینے والا ہے وَطَعَامُهُ سعید البحری وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ الملی صَيْدُ و مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 عَلٰلِكَ لِتَعْلَمَ أَمْ ٱللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَمَّ ٱللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ نے عزت کے گھر یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے مجرب امن مقرر فرمایا ہے اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے دلے میں پٹے بندے ہوں یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ سب کو جانتا ہے اور یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے ان ان غفور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور یہ کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے ما يعلم ما تبدون ما پیغمبر کی ذمت تو صرف پیغام خدا کا پہنچا دینا ہے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ مخفی کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے انلاست خبیسو لو آج ب کثر تول خبیس